بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من قرآن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 یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہوا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى و ان تجہر بالقول فانه يعلم السر و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 کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں فقول علی اہلیم خسو انلی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 لکھری پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسا میں تو تمہارا پرورتگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو انوتن عنها من لا یؤمن بها واتبع وبا فتر قیامت یقین والی ہے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 وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا كَهَا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 قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوْحَىٰ أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدولي لي وعدول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اِذ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَل اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى اُمِّكَ كَي تَطْمَئِنَّ وَلَا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَحَنْتَ جئت قدر موسا فرمایا موسا تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسا کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا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 اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہلِ مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آ پہنچے وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَا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 ن خ خوا فی افرو پال ائی اپ خوف انس مپوڑ وسولہ اب اور سلمان بنی اسر علا بہت جبھی آتی اب منی دودھ ن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 قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَاب لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَا غرز موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا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 اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائے پتو نف جمع کو خود خواب میں تو فرون لوٹ گیا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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المصلى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 آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا اولو یمو سلکی او نو بل الکا اول بل الکو الم إِلَيْهِ الم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے دہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَن نا بربها هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصحه بَلَ أُقَططِعََّ أَدَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًَاَّكُم فِي جُدُوعٍ النَّخْلِ وَلَ تَعلَمٌُ وَلَ أَشَدُّ عَذاَابَو وَأَبَنْ اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے کہ ہم موسا اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے فیرون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے, جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من وَالَّذِي لر کال مَا بہ نتی فکورن تَقْضِي مپبی الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ان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 ما لا يموت فينا ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ فراون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈراؤنو پھر فراون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجو نے ان پر چڑھ کر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 ونزلنا عليكم المن اے آل یا قوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی داہنی جانب مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا کلو من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى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 میری اور موسا تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار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 کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غزب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا حم حُمِّلْنَا حم اَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهاً فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى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 وہ کہنے لگے کہ جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے خوشب نیتی وَلَا بِرَأْسِي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 میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑئے۔ میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقه ڈال دیا۔ اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها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 نل فلتی تُخْلَفَ مو دل تور الا کل چار آن کو سو مل سی في فیل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 اور جس معبود کی پوجا پر تما ہوا تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے كذلك نقص عليك من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 فخرقافت نہ جس روز سور پھوکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی آخر ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو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 دل وحترونی فل تس مَنْ أَذِنَ له من لہ من اردو قولا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ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 اور اس زندہ و قائم کے رو برو منہ لٹک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نئے کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا وہ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 تعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قران کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو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 وَإِذْ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 فاكل لا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال بي طام منها جميعا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَارًا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 اور سیدھی راہ بتائی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے تمہارے جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے قال لکھ آیا تیتا تیروی ویرو تی اشدو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار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 اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجبِ ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو حلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَمَنٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى رب اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی